طرف راجے تھے مہاراجے تھے جو لوگوں سے خراج لیتے تھے ایک طرف وہ پجاری تھے جو لوگوں سے نظرانے وصول کرتے تھے مانگنے والا گدا ہے صدقہ مانگے یا خراج یہ ایکسپلائٹیشن جو دنیا میں رہی ہے بس اب کے نام پر دو ایکسپلائٹیشن سے. یہ میں نے حقیقت شرک کے موضوع پر بہت مرتبہ اس بات کو واضح کیا ہے کہ سارا نظام در حقیقت ایکسپلائٹیشن کا ہے ایک سیاسی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے راجہ ہے مہاراجا ہے وہ خراج لے گا اس راجے مہاراجا کے نیچے جو ہے وہ جاگیردار ہے کاشتکار محنت کریں گے خون پسینہ کریں گے کمائی کا لانچ شیئر جو ہے وہ جاگیردار اور پھر اس کی مساکت سے بادشاہ کے پہنچ جائے گا عیش کے احمان وہاں سجیں گے دوسری طرف وہ جو استھان بنے ہوئے ہیں یہ دیوی ہے یہ دیوتا ہے یہ فلاں کا مرکز ہے یہاں دعائیں کی جائیں تو قبول ہوتی ہے ظاہر باتیں وہاں جو مجاور ہیں یا جو بھی پجاری ہے پروہت ہیں وہ سب کے سب در حقیقت مذہب کے نام پر ایکسپوائٹ کر ہیں اور ان دونوں کا ہمیشہ آپس میں گٹ جوڑ رہا ہے جیسے کہ یورپ میں ایک طرف بادشاہ تھے وائٹس وائٹ سوفٹنگ بادشاہوں کے اختیارات تو خدائی ہی اختیارات ہیں انہیں کون چیلنج کر سکتا ہے اب بادشاہ کو خطاب دے رہا ہے پوپ ڈیفینڈر آف دی فیت ادھر سے بادشاہ صاحب جو ہے پوپ کی تعریف میں اور و سنا میں ہز ہولی اس کے خطابات جا رہے اور ان دونوں نسل میں گٹ جوڑ کر کے عوام کو لوٹا عوام کے جو پسینے کی اور کھون پسینے کی کبھائی ہے اس سے اپنے عیش کے عیوان سجائے اس آیت کو اچھی طرح روٹ کر لیجئے یا ایوہ اللذی تعملوا انہ کسیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بلباطلے ویسنون ان سبیر اللہ ظاہر بات ہے جب صحیح دین کی دعوت اٹھے گی تو سب سے بڑی رکاوٹ ان کی طرف سے آئے گی جیسے جاگیرداروں کو اندیشہ ہوگا اپنی جاگیرداریوں کا اور اپنے مراعات کا ایسے ہی ایک مراد کا یاستہ طبقہ یہ ہوتا ہے مذہبی طبقہ ہوتا وہ بھی کبھی پسند نہیں کرے گا کہ حقیقت جو ہے اس کا لوگوں تک پہنچ جائے کبھی پسند نہیں کرے گا کہ وہ نظام عدل و قسط قائم ہو جائے جس میں ان کی پھر وہ مراعات جو ہے ان پر پڑتی ہے تو یسن رنگ سبھی اللہ وہ تو لازماً اپنے مفادات اور اپنی مراعات کے تحفظ کے لیے اللہ کے راستے سے روکیں گے اب تیسری بات جو ان کے بارے میں فرمائی ہے ولنزین یک نزول ضحب و الفزت والا یون فکون <اللہ> یہ چونکہ اس آج کے اس ٹکڑے کو ایک علیحدہ کر کے ہمارے ہاں ایک مسئلے کی شکل دے دی گئی اور یہ ایک مغال جو ہے جو سمجھیے کہ دور صحابہ ہی میں پیدا ہو گیا لفظی ترجمہ یہ ہے اور وہ لوگ جو کنز بناتے ہیں یعنی خزانے کی صورت میں اپنے پاس رکھتے ہیں سونے کو اور چاندی کو زہبہ الفصاح بلائی ان سے کون رہا فی اللہ اور خرچ نہیں کرتے اسے اللہ کے راہ میں بشر ہوں بے اذاب نلیم نبی ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دینی ہے یوم یوم علیہ فینارے جہنم جس دن کے یہ سونا اور یہ چاندی جو انہوں نے کنز کیا ہے اسے تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی ان کے اوپر یعنی انہیں گرم کیا جائے گا فتقوا بحا اور اب ان سے داغے جائیں گے جب ان کی پیشانیاں بھی داغی جائیں گی وہ ان کے پہلو بھی داغے جائیں گے وہ اور ان کی کمریں پشتے بھی جو ہے داغی جائیں گی ہاضہ ماں کنس تم لے الف سے کہا جائے گا یہ ہے وہ کنز جو تم نے کیا تھا اپنے لیے یہ سونے چاندی کا خزانہ بنایا تھا فضوکو ماں کل تقریب اور چکھو وہ کنس جو تم نے کیا تھا اس میں جو الفاظ ہے چونکہ عام ہے اس اعتبار سے حضرت احبد غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو یہ مغالطہ ہو گیا کہ سونے چاندی کو کسی بھی شکل میں اپنے پاس رکھنا حرام مطلق ہے الفاظ جو ہے عام ہے عموم الفاظ سے وہ نتیجہ نکالنا جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ این ممکن ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور ظاہر بات ہے کہ حضرت ابوظر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کسی بدنیتی کا یا جان بوجھ کر کوئی غلط بات کہنے کا تو کوئی امکان سے رہی ہے ویسے تو ہم یہ امکان کسی بھی صحابی کے لیے نہیں مانتے لیکن حضرت ذر ذفاری رضی اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جن کے بارے میں حضور کی یہ گواہی موجود ہے کہ من کہہ رہا یا سن رہوں ینزلا عیسیٰ فل ینز اللہ صاحب عبیزر اگر کسی کی خواہش ہو کہ وہ حضرت عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھے تو میرے اس دوست ذر کو دیکھ لے ذر اس مقام پر ہے زہد اور تقویٰ نے تو کسی جان کر کسی غلط بات کے کہنے کا تو امکان نہیں ہے تو مغالتا ہوا ہے اس لیے کہ اللفظ الفاظ کا عموم یہ ہے پھر اس کو انہوں نے شنت سے پیش کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد خلافت تھا کہ حضرت عثمان کو پھر حکم دینا پڑا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر باہر کہیں جا کر رہیے تو صحرا میں کسی جگہ انہوں نے ڈیرا لگایا وہاں رہے پابندی کی ہے خلیفہ مسلمین جو ہیں ان کے ان کے حکم کی اطاعت کی ہے نظم سے باہر نہیں ہوئے یہ نہیں کہ کوئی بغاوت کر دی ہو لیکن ایک ہی تھی وہ دیتے رہے اس آیت کی پھر جو تعویل کی ہے عام طور پر جو تعویل کی جاتی ہے میرے نزدیک وہ اگر اتنی غلط نہیں بھی ہے جتنی کہ حضرت مزر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے انتہا پر تھی تو بہرحال کسی نہ کسی درجے میں اس کے آس پاس پہنچ جانے والی بات ہے اور وہ یہ تعویل کر لی گئی ہے کہ جس مال کی زکات دے دی جائے وہ قرض نہیں ہے وہ کتنا ہی ہو کتنا ہی اپنے پاس رکھ لیا جائے بس اگر دے دی تو وہ قرض نہیں ہے حالانکہ یہ بات بھی نہیں ہے پرانے مجید کا جو عام رجحان ہے وہ تو یہ ہے کہ اپنے پاس دولت جمع کرنے کی مذمت ہے کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے مینک میں کیوں نہیں جمع کراتے انفاق کیوں نہیں کرتے اللہ کی راہ میں صرف کیوں نہیں کرتے دین ہے دین کی اشاعت ہے دین کی تبلیغ ہے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد ہے اس کے تقاضے ہیں کیوں نہیں صرف کرتے کیوں اپنے پاس جمع کرتے ہو؟ اس اعتبار سے اس کی جو مذمت ہونی چاہیے اپنے پاس پیسہ جمع کرنے کی اس مذمت کی نفی اگر ہو رہی ہے کسی تعویل سے تو وہ بھی در حقیقت دین کے اصل مقصد کو نقصان پہنچانے والی بات ہے یہ جو دو چیزیں ہیں ان میں ایک بات جو سامنے آتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ جس سے یہ اگتا حل ہو جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا ایک خاص پس منظر ہے شاید کا وہ لوگ جو دینی خدمت کے لیے اپنے آپ کو بظاہر وقت کیے ہوئے کرتے ہیں تو یقیناً ان کے اوپر یہ لفظ جو ہے یہ الفاظ اپنے خالی اپلیکیبل ہوگی مجھے اپنی زندگی کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑے مفتی صاحب کے ہاں ایک مرتبہ میں گیا اور وہاں جا کر میں نے جو ٹھاٹ دیکھے ان کے گھر کے جیسے قالین بچھے ہوئے تھے اور جیسے کراکری سجی ہوئی تھی اور جس طرح کے صوفے رکھے ہوئے تھے تو, تو ایک دم میرا ذہن اس بات کی ہوا کہ اور لوگ کاروبار کرتے ہیں کوئی کچھ بیچ رہا ہے کوئی کچھ بنا رہا ہے اس سے اس نے دولت کمائی ہے اور وہ دولت جو ہے وہ بہرحال اس نے اس کے پاس ہے اس کی وجہ سے اس کے پاس آسائشیں آرائشیں سب کچھ ہے یہ کیا بیچتے ہیں یا یہ کیا مناتے ہیں ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس تو دین ہی ہے اسی کے لیے ہے جو بھی کر رہے ہیں اس کے حوالے سے دین کی خدمت پر انسان قوت لا یموت زندگی گزارنے کے لیے یہ تو عذر ہو سکتا ہے کہ آخر کچھ نہ کچھ نہ ضرورت ہے کہ انسان کو زندہ رہنا ہے کسی اعتبار سے ہم نے تنظیم اسلامی میں بھی بہرحال ہم نے کچھ نہ کچھ جن حضرات کو ہمہ وقت اب ہم نے اپنے کام کے لیے خالص کر لیا ہے ان کی ضروریات زندگی کچھ تو پوری ہونی چاہیے اس کے لیے کوئی مشاہرے یا کوئی اسی قسم کے ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا جائے لیکن دین کے نام پر جو شخص زندگیاں گزار رہے ہوں جو لوگ وہ دولت جمع کریں والا کہ ان کے لیے ہے اصل میں یہ الفاظ جو یہاں ہے اس لیے کہ آیت جو ہے مسلسل چلی آ رہی ہے ایک ہی آیت ہے یہ یا ساتھ در حقیقت اس آیت کا اصل مقام اور محل معین ہو جاتا یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے بلکہ یہ در حقیقت ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے احبار اور روحبان وہ لوگ جو یا تو لوگوں کی روحانی یا اخلاقی اصلاح کا کام کر رہے ہیں یا علمی اصلاح، علمی خدمت کا کام کر رہے ہیں اور دین کا ہی معاملہ ہے ان کا اوڑنا بچھونا یہ لوگ اگر اپنے پاس سونا اور چاندی جمع کریں تو یہ ہے در حقیقت ان کے لیے وعید یوم یوما علیہ فینارے جہنما فتوکوا بحا جبا ہوں میں جنوب ہوں میں ظہور ہوں ہاضا ماں کرس تم تم تک رزور اب آئیے اس کے بعد آخری آیات اس سورہ مبارکہ کی اور یہ ہمارے اس پانچویں حصے کے اس منتخب نصاب کے یوں سمجھیے اس کی خاتمہ بحث کی آیات ہے. فرما اللَّهَ الم الفی بہت نوٹ کرنے کے قابل ہے یہ معاملہ کہ سورہ توبہ سولہ رکو اور جو مباحث آ چکے ہیں قتال فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ ترزیم اور تشویق اور اس سے جی چرانے والے جان بچانے والے جن لوگوں کے دلوں میں روک تھا یا منافق تھے ان کو زجر اور ملامت یہ پوری بڑے شروبت کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں جس جس طریقے سے آئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کچھ نہ کچھ اندازہ سب حضرات کو ہے بعد اس میں سے آیات تک پڑھ بھی چکے ہیں تقریباً یوں سمجھیے کہ پانچ رکوم کا تو ہم اس کا مطالعہ کر چکے ہیں بلکہ چھ کا اس حوالے سے یہ بات جو ہے وہ اپنی جگہ بازے پھر یہ آج کیوں آ رہی ہے دوبارہ آ رہی ہے اور یہ خاتمہ کلام ہے اور یوں سمجھ طویل صورتوں میں تو لازمن اتفاق ہے اجبا ہے کہ یہ آخری صورت ہے جو حضور پر نازل ہوئی چھوٹی صورت جو ہے ایک سورت النسل افواجہ فسم بےحم جرم کا مستقف نہ اس کے بارے میں تو یہ رائے ہے کہ یہ بعد میں نازل ہوئی ہے اور آخری صورت وہ ہے اور وہ نازل بھی ہوئی ہے حجت المنا کے ان موقع پر ایک رائے یہ ہے اس کے علاوہ بھی آراہ موجود ہے لیکن یہ کہ اس پر اجوا ہے کہ جو طویل صورتیں قرآن مجید کی ہے ان میں یہ آخری صورت ہے تو در حقیقت اس صورت میں بھی آخر میں پھر دوبارہ اس عائد کو لایا جانا یہ بہت معنی خیز ہے کہ یہ ہے جس کو میں نے کہا ہے ابھی چارٹر ہے اب اسلام اور کفر کے مابین کوئی پیس فل کو ایگزٹنس ممکن نہیں ہے اسلام اور کفر کے مابین کوئی اسٹیٹس کو جو ہے اہل ایمان کے لیے قابل قبول نہیں ہے اہل ایمان اگر اہل ایمان ہی نہیں ہے نام کے مسلمان ہے تو بات اور ہے یا یہ کہ ابھی ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اقدام کر سکے وہ بھی بات اور ہوگی اور یا یہ کہ وہ پروسس میں ہے اور اس پروسس کے دوران کوئی معاہدے بھی کرنے پڑ جائیں اور کوئی ایک تدبیر کی حیثیت سے عارضی اور وقتی طور پر وہ بھی ایک مستثنا بات ہوگی جس کے لیے کہ واحد نمبر سات جو ہے دلیل ہے کیف یقین للمشرکین شکین احد اللہ و رسول وہ نہیں سکتا کوئی فائدہ لیکن یہ کہ بہرحال تدبیر کی حیثیت سے اسٹریٹجک امپورٹنس کے اعتبار سے اقدامات کرنے پڑتے ہیں وہ کیے گئے لیکن امنی قانون یہی ہے یا جنگ کرو ان سے جو ملحق ہے تم سے کافر اب دیکھیے کس قدر عملی بات کہی گئی ہے ویسے تو پوری دنیا اب اس وقت جزیرہ نما عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دین غالب ہو گیا دنیا تو بہت بڑی پڑی تھی لیکن قتال کیسے ہوگا جزیرہ نما کی سرحدیں مل رہی تھی یا سلطنت روبا سے شام کے ذریعے یا سلطنت کسرا سے عراق کے ذریعے اللہ زیرہ یلونک من الکفار جو بھی تمہارے ساتھ ملحق ہے متصل ہیں ان کے ساتھ قتال کرو اب تمہیں اس مشن کو آگے بڑھانا ہے اب دین کے اس غلبے کی صرف جزیرہ نما عرب کی حد تک معاملہ نہیں تھا کہ جو مطلوب ہو اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے وہ تو بھیجے گئے ہمار صلی اللہ کا اللہ کافت سے بشیرم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر پوری نوع انسانی کے لیے تو اس حوالے سے اب یہ کام ہے جو امت کے حوالے ہے جو میں نے قول نقل کیا تھا سنایا تھا آپ کو سار جب ابی وقاف رضی اللہ تعالیٰ کا جو فاتح ایران ہے اور وہی ہے جن کو غد و میں حضور نے فرمایا تھا جن کے بارے میں کہ اے ساتھ تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان شرائے مبشرہ میں سے رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ قول قد ارسلنا لنخرج الناس من ظول مات الجہتمان و من عدل الاسلام ہم تو اس لیے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساکی نہ رہے جام رہے ہمارا کام تو اب اس پیغام کو پھیلانا ہے ہمارا کام تو اس دین کو غالب کرنا ہے غلبہ دین کی اس کیفیت کو آگے پھیلانا ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے پورے پورے عرضی پر اور یہی ہے بات کہ جو قیامت سے قبل ہو کر رہے گی جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں حضرت مغداد بن الاسود سے لا يبقى على ظہر الارد تو وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ, ادخل اللہ کلمة الاسلام بعز عزید و ذل زلیل اما یعزہم اللہ فیجلہم من اہلہا او یزلہم فیدینون لہا انہیں اطاعت کرنی پڑے گی تابے کرنی پڑے گی اسلام کے نظام کی بالا دستی تسلیم کرنی ہوگی تو یہ ہے اصل میں اب آخری آیت یوں سمجھ؟ یہ قرآن مجید کی آخری آیات ہی میں سے ہے جو سورہ توبہ کے اختتام پر آ رہی الزین فارم ولیدوفی کم دوستی کا کیا سوال چاہیے کہ کافر تمہارے اندر سختی محسوس کرے ناگواری کا احساس کفر پر اور کفر کا نظام اس کے ساتھ کوئی ریکنسلشن اس کے ساتھ کوئی ذہنی اب آہنگی اس کو کسی درجے میں دل و دماغ کو کسی درجے میں بھی اس کو،, کو قبول کرنے والی کیفیت یہ نہیں ہونی چاہیے بل یدو فی کو <غِلَّة> یہ وہی لفظ ہے جو حضور کے لیے دو مرتبہ آیا قرآن مجید میں یا نبی جاہد الکفار اتنا مغلوس عالیہ سختی کیجیے جیسا کہ سورہ ممتحا میں بات آ تھی جو کہ کے بعد نادل ہوئی نے فرما دیا گیا زیادہ سے زیادہ رعایت مسلمانوں تمہارے لیے یہ ہے کہ جو کافر تمہارے خلاف صف آرا نہیں ہے تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں کے ساتھ ان کا جوڑ نہیں ہے ان کے لیے انتبروہم متوق سے ان ان کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ بھی کر سکتے ہو کوئی دیکھ اس نے سلوک بھی کر سکتے ہو اور عدل و انصاف جو بھی تقاضے ہیں پورے کرو جو بھی مروت کے اور شرافت کے تقاضے پوری کرو ولایت جسے کہتے ہیں قلبی محمد اور دلی محمد یہ کسی کافر کے ساتھ کرنے کی اجازت نہیں ولایت تو صرف اہل ایمان کے لیے جو سورہ معدہ میں بھی آیا ہے وہ تو ولی جو ہے یا اللہ ہے اندما ولی یقم اللہ ہو و رسول ہوں و لذین عامن الزین یقین زکاۃ وحم راک یہ کیٹیگری جو ہے تمہاری ولایت تو در حقیقت اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے. جان لو اللہ تعالیٰ ساتھ ہے اتنا بڑا مشن جو تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے تو اللہ بے یاروں مددگار نہیں چھوڑ رہا ہے تمہیں اپنے مدد کا اپنی تائید کا اپنی معیت کا وعدہ کر رہا ہے تم آگے بڑھو ہمت کرو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اس کے بعد وہ معاملہ آ رہا ہے جو ہم اس سلسلہ درس میں بہت مرتبہ پڑھ چکے ہیں لہٰذا ترجمہ کافی ہوگا مَا سورت الخم زیادت ہو ہا نہیں مانا کوئی جن کے دلوں میں روگ تھا جو منافق تھے چونکہ یہ تو اب معاملہ چلے گا مسلمان جب تک رہیں گے ان میں منافق بھی ہوں گے ان میں وہ روگی بھی ہوں گے ان کے اندر دنیا کی محمد والے بھی ہوں گے اور ان فرائض دینی سے جی چرانے والے اور جان بچانے والے بھی ہوں گے لہٰذا ان آخری جو کنکلوڈنگ آیات ہیں ان میں پھر دیکھیے اہمیت کے اعتبار سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پھر اس سنگن کو بیان کیا ہے صورت جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے فمن ہوم تو ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں میں یقون جو کہتے ہیں اکم زیادت ہو آج بھئی بھائی آپ میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا ان آیات سے اس صورت سے یہ ان کا طنز کا انداز ہوتا تھا استحصال کا انداز ہوتا تھا ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں قرآن کا مذاق اڑانے کے لیے وہ منافقین اور دور کیا کون سا ہے حضور صلی ال حیات طیبہ کا آخری دور ہے سر نو ہجری کا اختتامی زمانہ ہے جب کہ یہ آیات نازل ہو تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کم آدت ہو آدے ایمانہ کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا بھائی تمہارے ایمان میں کچھ تمہارا ایمان تو دگنا ہو گیا ہوگا تمہارے ایمان میں تو ٹنو اضافہ ہو گیا ہوگا اب یہ طنز کا انداز تھا اللہ فرمارا فام الزین فضادت جو لوگ حقیقت مومن ہیں تو واقعتاً پرانے مجید کی یہ آیات اور صورتیں جو ہے ان سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اور خوشیاں حاصل کرتے ہیں انہیں اور انشرا ہوتا ہے اور امبساط ہوتا ہے انشراہ صدر ہوتا ہے انہیں مشارتیں حاصل ہوتی ہیں وامن ندی نفی قلو میں اور وہ لوگ کے جن کے دلوں میں روم ہے فضادت ہم رج سر سے تو یہ آیات ان کی گندگی میں اور گندگی کا اضافہ کر دیتی ان کی نجاست میں اور نجاست کا ذریعہ بن جاتی ہے اور یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ کے تیسرے رقو میں آ چکا ہے یلو میں ہی کثیرہ می میں کثیرہ یہ قرآن وہ شے ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اصل معاملہ تو انسان کی اپنی نیت اور اپنے ارادے کا ہے آپ کا ارادہ ہے ہدایت حاصل کرنے میں قرآن سے ہدایت ملے گی آپ کی نیت میں کجی ہے قرآن مجید جو ہے آپ کی کجی میں اور اضافہ کر دے گا تو فرمایا جن کا اندر ایمان ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے محمد نبی نفی قلو میں مرد الفضادت امرش الارش سے ممات ہوں بہم کا فرون اور وہ مرتے ہیں اسی کفر کی حالت میں اس پر تو بڑے سخت الفاظ بھی سورہ مبارکہ میں الفظ ہوں بہم کا فرون ان کو اللہ تعالیٰ مال بھی دیتا ہے دنیا میں اولاد بھی دیتا ہے اندما یرید اللہ فی الحیات دنیا انہیں چیزوں کے ذریعے سے ان کے لیے دنیا, میں دنیا کی زندگی کو بھی عذاب کا ایک نمونہ بنا دیتا ہے بداہ لوگ سمجھتے ہیں بڑی دولت والے ہیں بڑی ان کی نفری ہے بڑی قوت ہے حقیقت میں وہی چیزیں دنیا کے اندر بھی عذاب کا ذریعہ بنتی ہیں اور آخرت میں تو عذاب ہے ہی عام ان مر رہتا نا مر رہتے کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ ان کی آزمائش ہو جاتی ہے کیونکہ پورا دور جو ہے حضور کا مدنی دور کون سا سال گزرا ہے جس میں دو غزوات نہ ہوئے ویسے تو یہ کہ چھوٹے چھوٹے غزبے تو یوں سمجھئے کہ ہوتے ہی رہتے تھے لیکن بڑی بڑی مہمات بھی آتی تھی ہر مہم کے موقع پر ان کے لیے جو ہے لالے پڑ گئے انہیں اپنی جان کے ہر مہم کے موقع پر ہر غزلے کے موقع پر ان کے ایمان کا امتحان ہو گیا مر رہتا نا مر رہتا یہ دیکھتے نہیں کہ ان کو اللہ آزما ہے ہر سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ اس کے باوجود بھی نہ یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی یہ تذکر اور نصیح تخص کرتے ہیں اور وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا رجحان وہ نہیں ہے رخ وہ نہیں ہے نیت وہ نہیں ہے ارادہ وہ نہیں ہے ویزا معلصورتر آباد ملاباد اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے یہاں مراد ہے خاص طور پر وہ سورت کہ جس میں کوئی حکم قتال آ ہو جیسا کہ ہم وہ آیت پڑھ چکے ہیں پچھلی نشست میں سورہ محمد کی آیت مبارکہ تو وائزا معورت النزر آبازوں میں لاباز تو پھر ایک دوسرے کو دیکھتے کننکیوں دیکھ دیکھ سے میں نہ دن آنکھوں آنکھوں کے اشاروں میں اصل میں ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا تمہیں یعنی سب کی توجہ تو حضور کی طرف ہے حضور وہ آیت آیات جو نازل ہوئی ہے جو نئی صورت اتری ہے وہ سنا رہے ہیں لیکن اب ان کو جو ہے جان کو لالے پڑ گئے بسو پڑ گئے کہ یہ تو پھر کوئی مصیبت آئی ہے پھر کوئی کسی کتاب کا اور کسی کا حکم جو ہے وہ آ رہا ہے یا ہمارے کوئی اور پردے چاک ہونے والے ہیں تو آنکھوں آنکھوں میں ایک دوسرے سے اشارے کرتے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہر یاراک میں نہ دن سمن سرف پھر وہاں سے کھسک جاتے سرف اللہ قب اللہ, اللہ قبور اصل میں تو اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اصل فہم حقیقی فہم سے محروب ہو چکے ہیں یہی لفظ آیا ہے سورہ مناسب میں بھی فتح میں آئے کا فروں فتح میں آپ یہ در حقیقت ان کی اس روش سے ان کے دلوں پر مہر ہو چکی ہے ویسے ورنی باعث تو ہے دنیا کے معاملات میں تو بڑے ہوشیار اور چالاک ہے لیکن یہ کہ جو حقیقت ہے فہم حقیقی اپنے اصل نقصان اور نفے کا سمجھ, کی سمجھ اس سے بالکل عاری ہو چکے ہیں اس کے بعد کی دعیات جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے لقن جا کم رسول فسے کو لوگوں تمہارے پاس آ گئے ہیں ہمارے رسول تم ہی میں سے ہیں عزیز الالے ہیں جو شہری تمہارے لیے مشقت کا باعث بنے تکلیف کا باعث بنے وہ ان پر بڑی شاخ گزرتی ہے ہریس انالے کو تم پر بہت ہریس ہے چاہتے ہیں کہ ہر خیر تم حاصل کر لو اور خاص طور پر خیر اخروی عالم آخرہ کے تمام برکات اللہ تعالیٰ کی تمام احمدیں جو ہیں وہ تمہیں حاصل ہو جائیں بل منی الرحیم اہل ایمان کے حق میں بہت رعوف ہے بہت رحیم ہے فعین طول پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا خطاب تھا اہل ایمان کی طرف یہاں خطاب حضور سے فہم طول اب اگر یہ روبردانی کریں فکر حسبی اللہ تو کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے اس کی مدد اس کی تائید اس کی نصرت میرے لیے کافی ہے لا الہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں علیہ تبکل تو وہ عرب العرش العظیم میرا کل توکل دار و مدار میرا کل بھروسہ اسی کی ذات پر ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے بارک اللہ لی و لکھن فرق العظیم و دفانی ویا کو بل آیا